بس ادا تو سلام عالا حری دری ملا علیہ اماں باپ تمام سامانیہ مسلمان بہنوں کو نہ شریک حضر احمد چشتی کی طرف سے السلام علیکم مرکز اللہ عید الفطر کے حوالے سے ارشاد مسلم کا فریضہ انجام دیتے ہوئے سن معروضات پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے سعودیہ حکومت متبعق کیلنڈر ہے ان کے پاس امر خوراک کیلنڈر ہے وہ کاروباری لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں پرانے مجید اور احادیث صحیحہ صحیح محکمہ سریحا کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام مقصد دین کے احکام کو بجا لانا نہیں ہے پیسہ کمانا ہے اس مقصد کے لیے وہ نہ قرآن کی پرواہ کرتے ہیں نہ حدیث کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی کیلنڈر کی اتباع میں بخاری مسلم کی سب حدیثیں انہوں نے چھوڑ دی اجماع امت چھوڑ دیا ان کے وہاں کے بیٹھے ہوئے جمونے ملا جن کی کتابیں بازار میں دن ب دن ڈھیروں کے حساب سے آ رہی ہیں بخاری پر تحقیقات ہو رہی ہیں مسلم پر ہو رہی ہیں سیاست پر ہو رہی ہیں فلانی کتاب فلانی کتاب لیکن ان نئے محققین کو اتنا شرم نہیں آتی کہ جس حکومت کو وہ توحید کی حکومت کہتے ہیں اس کو اتنا شرم دلائیں کہ یہ جی کیا ظلم تم نے کر رکھا ہے کہ لوگوں کا حج برباد کرتے ہو کیلنڈر کے پیچھے چلتے ہو جبکہ بخاری مسلم کی یہ جی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر کتاب السوم روزے کتنے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آئے تم الحلال فسکو محار آئی تم ہوں تو افطر بخاری میں یہ موٹا عنوان ہے سرخی ہے جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم چاند دیکھو تو عید کا یہ بخاری مسلم میں بتاؤ عنوان موجود ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس سرخی اور عنوان کے نیچے جو موجود ہے وہ آپ سنیں عبد اللہ ابن عمر اور صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر ارم ابان تو تھرب ال ولا تفترو حرو فین غم علیہ فق درولہ و فر روایتی ثانیہ فین غم علیہ فقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا تو فرمایا روزہ مت رکھو یہاں تک کہ تم چاند دیکھو اور عید مت کرو روزہ مت چھوڑو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو اگر ان غم علیکم کو اگر چاند کسی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے چھپ جائے تو حضور نے فرمایا تیس کی گنتی پوری کر لینا تیس کی گنتی پوری کرنے کا مطلب آپ ساپ سمجھتے ہیں کہ تیس روزے پورے کر لینا کیونکہ تیس کا چاند آخری ہوتا ہے آپ الحسل تو و تسلیم نے یہاں پر فاکمل العدت لدت فرمایا آپ نے یہ نہیں فرمایا فصل و حل الحساب فتح الباری شرح بخاری امدت القاری شراب بخاری میں صاف لکھا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا حساب والوں سے پوچھنا کیلینڈر والوں سے پوچھنا نجومیوں سے پوچھنا موسم والوں سے پوچھنا حضور نے فرمایا اگر تمہیں چاند کسی وجہ سے نظر نہیں آ سکا تو تیس کی گنتی پوری فرمانا فرمانی حضور نے کون سی کسر چھوڑی ہے اس حدیث کے بعد دیکھو آپ علیہ حصہ والتسلیم نے اگلی روایت میں فرمایا انیس سو نو حدیث نمبر میں لفظ فین غب علیہ کم فاک میں لو ادا تا کی تیس کی گنتی پوری کر لینا سبحان اللہ میرے دوستو اس کے بعد بری شریف کا یہ بھی باب ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نق ولا نقصو حضور نے فرمایا ہم لکھتے نہیں ہم حساب نہیں کرتے سبحان اللہ یہ حدیث شریف کیا ہے متفق علی اعلی روایت ہے یعنی بخاری مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا انتن امیتن لانک تو بو وہ لانخ سوبو اشہر و حق یعنی مررتن کے ساتم شرین و آپ علیہ سلح دو تسلیم نے فرمایا ہم ان پڑھ امت ہیں انت ہن امیت ہن ہم ان پڑھ پڑ مت ہیں لا نق تو بو. ہم لکھتے نہیں کیونکہ علیہ عرب بہت کم لوگ تھے اس وقت لکھنے والے اور نہ ہی ہم حساب کرتے ہیں حساب جاننے والے بھی بہت کم تھے آپ نے فرمایا بس اچھا روحا وہ حاقہ مہینہ ایسا اتنا ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے یعنی کبھی انتیس کا کبھی تیس کا حضور اس کے تحت امدت القاری اور فتح الباری میں صاف آیا کہ آپ علیہ سلاد و تسلیم نے امت کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے یہ صاف فرما دیا کہ حساب و کتاب میں مت اللہ لجوموں کے پیچھے مت چلنا حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صاف پتہ چل رہا ہے حدیث سے کہ ان کے پیچھے چلنا جائز نہیں ہے تم نے چاند کو دیکھنا ہے یا انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا یہ میں امت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں اللہ. میرے دوستو انصاف سری حدیثوں کے بعد امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا اتفاق ہو گیا سب امام اس پر متفق ہو گئے کہ نجومیوں کے حساب کتاب اور کیلنڈر جنتریوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اعتبار ہے تو چاند کا سبحان اللہ لیکن دیکھو جو سعودیہ کے چیلے چمچے کچھ پیسے کھانے والے بات بات پر بخاری بخاری کہتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر کوئی ان کے خلاف اتنا بات کرنے والے نہیں کہ تم میں شرم نہیں آتی مرکز رسول میں بیٹھ کر تم رسول کی مخالفت پہ تلے ہوا یہ حساب کتاب کہاں سے آیا ان بخاری مسلم کی عدیشوں کی مخالفت کیوں کر رہے ہو تم جب حضور نے ہمیں بتایا ہے مذمت مسلموں کو تو حضور کی مخالفت کرتے ہو انگریزوں کے پیچھے اور کیلنڈروں کے پیچھے چلتے ہو معلوم ہوا تمہارا دین کیلنڈر والا ہے تمہارا دین مکہ مدینے والا نہیں ہے سبحان اللہ یہ بدماش لوگ ہیں بدماشی کرتے ہیں، لوگوں کو دلیل کی طرف بلاتے ہیں اور خود دلیل کی طرف آتے نہیں اب اب ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی قسمتی کہ پاکستان کی حکومت بھی سعودی حکمرانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے انہوں نے چند دیر پہلے اعلان کر دیا تین دن پہلے کا کہہ رہے ہیں مجھے صحیح معلوم نہیں کتنے دیر پہلے کا خطاب ہے فواد چودھری صاحب کا آج کا بیاں آج کا بیان ہے کا بیان. پتہ نہیں کوئی تین دن پہلے کا کہہ رہا تین دن پہلے کا ہے وہ خاص انٹرویو ہے میں نے کانوں سے سنا ہے افسوس ہے ہر لئی میں راجدار دین شاشست والی بات ہے وہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ چاند کا مسئلہ یہ سائنٹفک مسئلہ ہے سینسی مسئلہ ہے اس میں اولاما کو پوچھنے کا کیا مطلب ہے اولام کا کوئی دخل نہیں ہے اس کو سائنسی طریقے سے حل کرنا <تصفيق> چاہیے پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے اور کسی مذہب کی بات نہ کرے اس کو غیر مذہب ہونا چاہیے ریاست کو غیر مذہب ہونا چاہیے یہ صاف کہہ رہا اب پہلی بات یہاں پر یہ میری دوسری بات ہے <تصف> <تصف> دوسری بات میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے یہ کہا کہ سائنٹیفک طریقے کے مطابق سائنسی طریقے کے مطابق سائنس کی تحقیق کے مطابق اوپر کے علاقوں میں نام لے کر کہا اوپر کے علاقوں میں کہیں چاند نظر نہیں آئے گا تین علاقے سندھ کے ہیں جو نیچے کے علاقے ہیں ان میں نظر آئے گا بدین کا نام لیا ٹٹھا اور ساگڑ کا نام لیا ان کی خود جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اور ہم نے تحقیق کیا ادھر دوستوں سے پوچھا ان تینوں علاقوں میں چاند نظر نہیں آیا کہاں گئی تمہاری سائیں تم نے تو کہا تھا سینسی طریقے سے ان تین علاقوں میں نظر آئے گا تو تین علاقوں میں نظر نہیں آیا کہاں گئی تمہاری سائنس یہ میرے رسول کا موجزہ ہے کہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئی سائنس کی بات کو اللہ نے منہ پہ مار کدھر گئی تمہاری سائنس تم اسلام کو چیلنج کرنا چاہتے ہو سائنس کے ساتھ یہ سائنس تمہارا ایمان ہوگا ہمارا ایمان قرآن ہے ہمارا ایمان رسول کی زبان ہے یہ سائنس تمہارا ایمان ہے اب بتاؤ تم نے کہا تین علاقوں میں نظر آئے گا نہیں آیا نظر اب تمہاری کمیٹی کہہ رہی ہے چمن کے علاقے میں نظر آئے چمن کا علاقہ بہت اونچا اور ٹھنڈا ہے تو تمہاری سائنس کے مطابق اونچے علاقوں میں نظر نہیں آنا تھا نیچے علاقے میں نظر آنا تھا اس کا جواب دو ہم تمہاری سہس کے پیچھے ہم کیسے چلیں اور ہمیں کیوں تم نے یہ دعوت دی ہے کہ ایسی لالت کے پیچھے چلو جو سراسر جھوٹ نکلتی ہے اور کبھی اگر اتفاق سے سچی بات ہو جاتی ہے تو وہ تو اتفاق ہے ہم کسی اتفاق کے پیچھے نہیں چلتے ہم اللہ تعالی کے فضل سے باہر کی اتفاق کرتے ہیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس کو سائنسی طریقے سے چاند کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کرونے کی بات آئی تھی تو مولویوں کو بلایا گیا اور اگر سائنسی طریقے سے حل کرنا تھا تو ہم نے حل کر دیا اور بھائی لال ہو گیا تو مولویوں کا ٹولا کیوں بٹھایا ہوا تھا محض اس وجہ سے کہ عوام مطمئن ہو جائے مولوی ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں بریف کیس کا چاند ہے ان کا ان مولویوں کا بریف کس کے چاندل ہوتا ہے چاندوں سے بریف کس کا یہ خدا کا چاند نہیں نظر آتا ہے یہ کی کیا ظلم ہے دیکھو کرونا کے مسئلے میں سائنس استعمال کیوں نہیں ہوا ادھر مولوی کو بلایا گیا فلاں مولوی آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے ٹی وی پہ فلاں آ رہا ہے حکومت نے فلاں بلایا ادھر بلائے بلا کر اسلام آباد میں پھر اعلان کروایا تین تین فٹ دور رہو تم نے وہاں پر مولوی کو مولویوں سے کیوں پوچھا تمہارا حق بنتا تھا تم کہتے سائنس کہتی ہے مولوی پیشا ہو جاؤ بات ختم لیکن افسوس ہے مولویوں کو استعمال کیا جاتا ہے مولویوں سے بسائل نہیں پوچھے جاتے ایمان سے کہتا ورنہ یہی مولوی کتنا نظام فرنگی کا چل رہا ہے اس کے اندر کئی, با, کئی مولوی کئی, مولوی, کئی مولوی, بارہا بیان دے چکے ہیں اتفاقی اتیادی بیان دے چکے ہیں ہیں جی تحریکیں چلا چکے ہیں کیا کچھ کر چکے ہیں نظام مستعفی ہونا چاہیے مولوی کو دیکھ نہیں مانی جاتی یہ کرونا کے مسئلے پر اور چاند کے مسئلے پر مولویوں کی لوڑ آ جاتی ہے یہ پولو کے قطرے پر آ جاتی ہے لیکن کیا کریں مولوی بےز امیر ہیں مولوی بےز امیر ہیں وہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہماری بےزتی یا اسلام کی بےزتی کتنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ دیکھو کہ پیسہ تو ملتا فاد چودھری صاحب نے کہا سائنس کی ماننا ضروری ہے تو مولوی نے چودھری صاحب کی مانی ہے خدا کے چاند کی نہیں مانی خدا کے دین کو نہیں مانا اعلان خدا کے دین کے مطابق نہیں ہوا یہ حکومت اور چودھری کے مطابق ہوا اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات غور سے سننا میرے بھائی چودھری صاحب نے کہا ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور باقی پاکستان کے بابا نے کہا تھا کوئی مندروں کی طرف جائے تو مندر کھلے ملیں گے مسجد کی طرف جائے تو مسجدیں کھلے ملیں گے اس کے مطابق اور چور صاحب کے بیان کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مسئلہ عید کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ یہ ہر کسی کا مذہبی ہے اس میں ریاست کا کوئی طلب نہیں ہے ریاست کہتی ہے پانچ وقت کی نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے خدا کو مانے یا نہ مانے رسول کو کوئی جو مرضی کہے مانے یا نہ مانے یہ ہر کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اس میں ریاست کو کوئی عمل دخل نہیں مداخلت دینے کی کوئی ضرورت نہیں جب حکومت یہ خود کہتی ہے پانچ وقتی نماز نہ پڑھنے فرد ہے عید تو سنت ہے بھائی بعض کے نزدیک ہمارے امام صاحب کے نزدیک واجب ہے کچھ کے نزدیک واجب ہے کچھ کے نزدیک سنت ہے فرد کسی نے بھی نہیں کہا ہے پانچ وقت کی ب... اجمائی پانچ وقت کی جو اجمائی فرضیت رکھنے والی چیز ہے وہ فرض نماز ہے سب سے بڑا اہم فرض ہے وہ کو نہیں پڑھتا تو حکومت نہیں چھیڑتی کوئی کسی کو زبردستی سے نماز نہیں پڑھا سکتا پڑھائے تو مجرم ہو گر آ سکتا حکومت اس کو مجرم سمجھ کر اندر کر دے گی تم نے نماز جبرن کیوں پڑھائی تم کون ہوتے بھائی جب پانچ وقت نماز جبرن کوئی نہیں پڑھا سکتا تو عید روزہ کوئی رکھے یا نہ رکھے یہ پورا مہینہ کم ایسی ہے یہ کیا ڈرامہ ہے کہ جب نماز عید کی بات آ جاتی ہے ہزار اس وقت اس امیٹھی یاد آ جاتی ہے اور سب دنیا کو ایک کرنے کی بات آ جاتی ہے کیا وجہ ہے ہر مذہب والا اپنے عید اور اپنے تہوار اپنی اپنی تاریخوں پر اپنے اپنے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں شیعہ اپنے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کبھی تم نے کہا جلوس نکالے بریلوی اپنی تاریخ پر جلوس نکالتے ہیں وہ اپنی تاریخ میں نکالتے ہیں پتہ نہیں کتنی رسمیں ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق ادا کرتا ہے حکومت تحفظ دیتی ہے بس تو کیا وجہ ہے بھائی عید کے معاملے میں مداخلت کیوں ہے کیا عید مذہب نہیں یہ نماز نہیں بولو عید کیا چیز ہے پھر روزہ چھڑانا روزہ رکھنا یہ مذہب نہیں تو اور کیا ہے مذہب میں روزہ رکھنا فرد ہے اور روزہ چھوڑانا حرام ہے روزہ چھوڑنا حرام قبیلہ گناہ ہے جو اتنا بڑا فرض ہے اس کے اندر ریاست کیوں مداخلت کر رہی ہوں بھائی اس کے اندر غیر جان اقدار کیوں نہیں رہتی ادھر کیوں نہیں کہتے ہر ایک کو جیسے مرضی ہے مرضی ہے بھائی کرے کیوں نہیں کہتے روزہ کیوں چھڑاتے ہیں بات سمجھے کہ نہیں سمجھے تو میرے بھائی اس پر بھی حکومت کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور حکومت ایسے مذہبی معاملات میں قتل مداخلت نہ کرے ٹھیک ہے عوام ان سے لڑ نہیں سکتی تو جو اپنی زبان کرتے ہیں کم از کم اس کو تو پورا کرے وہاں پر رحم تو کرو اور اگر تم مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے تو پھر مذہب یہ بھی کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا تمہیں کہ مذہب تمہاری حکومت میں مداخلت کرے گا ہاں اگر تم مذہب میں مداخلت کرو گے تو مذہب تمہاری حکومت میں مداخلت کرو گے اور یہ بھی ہم اسی وجہ سے یہ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں اور یہ آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں تو انہوں نے اس میں مداخلت کی یہ ہماری مذہبی بات اگر ہم روزہ نہیں رکھتے وہ ہماری مرضی ہے یہ نہیں ہم سے پوچھ سکتے خدا رسول پوچھ سکتے اگر ہم عید پڑھتے ہیں ایک دن پہلے پڑھتے ہیں یہ پشاور والے ہمیشہ ایک دن پہلے پڑھتے ہیں ایک مسجد پشاور کے اندر ہم نے دیکھ لی ہے وہ ہمیشہ ہر سال ایک دن پہلے پڑھتے ہیں اس چاند کے متعلق ہم نے پوری تحقیق سعودیہ تک ڈھونڈ کیا حاجی خالد صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں جدہ میں انہوں نے کہا ہم نے پہاڑیوں پر چاندی دیکھنے کی کوشش کی نہیں نظر آ رہی چمن میں ہم نے رابطہ کیا جس سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ جی ہمیں تو نظر نہیں آیا ادھر لیکن وہ کہتا ہے نظر آئے وہ کہتا ہے نظر آئے عجیب بات یہ ہے کمیٹی کی طرف سے یہ دعوی کیا گیا ہے کہ ادھر چمن میں فلاں حافظ صاحب ہے وہ وزیر بھی میرے خیال میں رہا ہے آپ کے اس علاقے کی کمیٹی کا وہ چیئرمین ہے وہ اس نے کہا جی میری ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتکاف پندرہ مندے انہوں نے دیکھا اچھا بھائی انہوں نے دیکھا ہے تو, تم تو کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے فوراً تمہیں بتایا کیونکہ وہ اتکاف بیٹھے ہوئے تھے باہر سے نہیں آنا تھا وہ تیری مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فوراً بتایا تو تم نے فوراً آگے کیوں نہیں بتایا یہ تو اعلان تھا بجے اعلان ہو رہا خیرے دیر کس چیز میں ہوگی پندرہ شہادتیں موصول ہو گئی پھر دیر کیوں ہوئی تو بھائی اس کو ہم شری شہادت کرار نہیں دے سکتے دوسری بات یہ ہے یہ جو بریلوی ہے یہ جو بریلوی ہیں یہ ان کی شہادت کیسے مانیں گے یہ بریلوی مولوی منافقت کیوں کر رہے ہیں یہ کیا فتوے لگاتے ہیں ان پر ان کے آلہ حدرت کیا فتوے لگاتے ہیں کیا ان کو آل شہادت سمجھتے ہیں جن کو ان کے آلہ ادرت آل شہادت نہیں سمجھتے یہ ان کی شہادت لے کر اعلان کیسے کر سکتے ہیں شک سبحان اللہ یہ کیا منافقت ہے تقا بازی ہے یار کس وجہ سے ہم اپنے دوستوں سے یہی اعلان کرتے ہیں کہ روزہ فرض ہے ایسی مشکوک بے سروپاش آدتوں افواہوں کے روزے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے بے شک حق اللہ لہٰذا روزہ رکھو ہاں اگر کسی علاقے میں آپ عید میں شامل ہو جاتے ہیں تو نفل نماز سمجھ کر شامل ہو جانا کوئی حرج نہیں فرد روزہ ہے اس کو نہیں چھوڑ دیں جو ای مساجد, مساجد ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے آہ آہ. اور ایک بات مجھے میری رہ گئی ہے وہ میں ضرور کروں گا حکومت کا اور بھی اور عالمی حکومتوں کرونا کے متعلق جھوٹ ثابت ہو جھوٹ سر بالکل منظر عام پہ آ یہ تمام تر جھوٹ تھا یہودی سازش تھی آپ نے پہلے دن جو بتایا تھا آج تک وہی ثابت ہوا اللہ! یہ سب جھوٹ ثابت ہوا یہ یہودی کتنا تھا اقوام متحدہ میں حسین ہارون نمائندہ مندوب پاکستانی مندوب اقوام متحدہ میں اس نے بیان دیا تنزانیہ کے وزیر اعظم نے حا کہ یہاں تک باتیں کھل گئی کہ امریکہ تک مردے بک رہے ہمارے پاس شہادتیں ہیں ہم حاضر ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو بابا شیخ کے محلے کی شہادت ہے آج ندیم صاحب مرید کے سے آئے ادھر کی شہادت ہے ان کے محلے کی ڈھائی لاکھ میں مردہ وہاں پر بکا ہے ان کو کہا تم دو ڈھائی لاکھ لے لو مردہ ہمیں دے دو ہم کرونے میں ڈال دیتے ہیں دس لاکھ میں مردہ بابا شیخ کے محلے میں ڈالا گیا ہے دس لاکھ یہ تھراسر لانت اور جھوٹ جس جھوٹ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں, کو, مسلمانوں کے اسلام کو بند, بند کر دیا گیا ہتھی مکہ مدینہ بند کر دیا گیا تو اتنا بڑا جھوٹ کھل جانے کے بعد اسلام میں ایسے لوگوں کی کوئی گواہی نہیں ہوتی گواہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے روزہ چھوڑ سکتے ایسے لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اور جن کا جھوٹ جو ہے وہ ساری دنیا میں سامنے آ چکا ہے ان کی بات ان کی گواہی کون سی گواہی ہے لہذا کوئی گواہی نہیں ہم ان کی مانتے پہلے وہ اپنے جھوٹ سے توبہ کریں اور پتا نہیں ان سے خالی جھوٹ کیا پتہ نہیں کیا کیا, کیا چیزوں سے ان کو توبہ کرنے پڑے گی بہرحال ان لوگوں کی جو شہادت ہے تو ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس وجہ سے ہم لوگ انشاءاللہ شاء صبح روزہ رکھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے روزے کو نہیں روک سکے گی دلّی کی جامع مسجد وغیرہ ادھر ادھر جتنے بھی ہم ان کے اعتقاد کو تو نہیں جانتے لیکن اتنا سی بات ضرور ہے انہوں نے اعلان کیا بل کے چاند نظر نہیں آیا اور اب نہ انڈیا میں نظر آیا نہ سعودیہ میں نظر آیا نہ کراچی میں نظر آیا نہ دور بین والوں کو نظر آیا ایسی عجیب بات ہے دوربین اتنی اتنی بڑی دور ہے اور سفر چودھری کے بیان کے مطابق تو دوربین سے دیکھنا بس یقینی ثابت ہو جاتا ہے دوربین کافی ہے تو دوربین بھی کام نہیں کر سکتی تو سائنس کے مطابق تو نظر نہ آیا سائنس کے مطابق تو نظر نہ آیا आ, है? है? دوربین کے مطابق تو نظر نہیں آیا اب وہ جو حافظ چمن کا ہے تو وہ اس نے مسجد میں چاند رکھا ہوا تھا اس نے نکال لیا تو ہم ایسے چاند کو نہیں مانتے جو کسی بریف کے سے نکل آئے یا جو کسی مسجد سے نکل آئے ہم ایسے چاند کو نہیں مانتے ہم اس چاند کو مانتے جس کا ہمیں دیکھنے کا حکم ہے سبحان اللہ